حم م تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار بڑا صاحب حکمت ہے ما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا بالحق جسمین ہم <مُعْرِضُون> نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کسی برحق مقصد کے بغیر اور کسی متعین میعاد کے بغیر پیدا نہیں کر دیا ہے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 بی ن تین کو فردین کف ہل اہم ہم اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں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 شد ہوں بلغ ن سَنَةً قَالَ لبی اؤزنی قَالَ لبی اؤزنی لملال تبت دب تل من المسلمين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 حق فيقول ما هذا زل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 وزقرخا دن از الرح بل احفی ود خلطن خلفی اللہ چابو عل اللہ الله عل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 مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے عن فأتنا بما تعدنا ان من انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو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 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ منہ سن اب فاروم ولا افت از گنو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 لیکن نہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام آئی اور نہ ان کے دل کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور جس چیز کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا ہے جو تمہارے ارد گرد واقع تھی جبکہ ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں فلولا نصرهم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 اور اے پیغمبر یاد کرو جب ہم نے جن میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچے ان سم کتبن ضلع با دموس کتبن ضلع با دمس مفدی می نئی دیلحک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 اجیب دلہ اجیب دلہی و مینو بھی یو فر لکھم یو فرلکم مل جنو بھی کم و کم منا زبن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 رولی کس مربل ملتی على كُلِّ انشئی پ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 نوم یو می رو نم یو ادو نل بس انچم بل پہلو لکھو لو کلف سو